والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين, <تصفيق> والذين معه وجدا على الكفار رخماء بينكم تراهم ركعا سجدا صدق الله العلي العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أجوه الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلاتهم وسلامهم عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المزنبين سلاد و السلام یا خاتم الانبیاء المبیا اولمرسلین ولی اجمعین حضرات گرامی یہ جمع الخرا کا مہینہ ہے اس ماہ مبارک میں ہم خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کا یوم مناتے ہیں ہم صحیح اللقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ معمول رہا ہے اور ہمارے اسلاف کا یہ جو کہیے کہ وظیفہ رہا ہے کہ اپنے اکابر اپنے اصلاف اور اپنے محسنوں کی یاد مناتے آئے ہیں ان کی سیرت طیبہ اور ان کے کارناموں اور ان کی حیات طیبہ سے ہم اپنی زندگیوں کو معمور کرتے ہیں ہم اپنے ان بزرگوں اور ان عظیم ہستیوں کے کارناموں سے اپنی نوجوان نسل کو آگاہ کرتے ہیں اس لیے ہم ان عظیم مقدس ہستیوں کے دن مناتے ہیں اور یہی ہماری غرض و غایت اب اگرچہ اس میں بظاہر کچھ ایسے لوگ اور وہ لوگ بھی نظر آنے لگے ہیں کہ جن کے یہاں اب سے کچھ عرصے پہلے دن منانا اور یاد منانا جو تھی وہ بدت تھی دن مقرر کرنا بدت تھا اور اس کے لیے وہ کہا کرتے تھے اور یہ دلیل دیا کرتے تھے کہ جو کام عہد نبوی میں نہیں ہوا صحابہ اکرام نے نہیں کیا وہ کام کیوں کیے جاتے ہیں اور ہم سے یہ سوال ہوتا تھا کہ ایسے کام کہ جو صحابہ نے نہیں کیے تابعین نے نہیں کیے وہ کام تم لوگ کیوں کرتے ہو ہم رویع الاول شریف کا جلوس نکالیں تو اس پر اعتراض ہم یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مناتے تھے تو اس پر اعتراض کیا جاتا تھا ہم بزرگان دین کے آراس منعقد کرتے اور ان کا دن مناتے تو اس پر اعتراض کہ دکھلاؤ کہاں صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا جلوس نکالا تھا کہاں حضرات صحابہ نے میلاد اور جو ہے وہ یوم ولادت کے لیے جلسے منعقد کیے تھے اب ذرا آپ دیکھ لیں کہ اب یہی طبقہ حضرات صحابہ کرام کا دن منانا جو ہے وہ نے شروع کر دیا ہے اور عظمت صحابہ کا جلوس نکالنا شروع کر دیا ہے اب ان سے پوچھا جائے کہ عظمت عظمت صحابہ کا جلوس نکالنا کیا جائز ہے حضرات صحابہ نے چلیے حضرات طاعین نے حضرات صحابہ کا جلوس نکالا تھا اور کیا حضرات صحابہ کا یوم حضرات طاوین نے منایا تھا تو ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا اس کا ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں ان کی کتابیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دن متعن کرنا بدت شریعت میں جو ہے کوئی دن مقرر کرنا جو ہے وہ جائز نہیں لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں تو جو ہے ان تمام معمولات کے دلائل کے انبار لگے ہوئے ہیں اگر ہم سے کسی بارے میں اگر کوئی پوچھے کسی ایر خیرے سے نہیں سادہ لو مسلمانوں سے نہیں بلکہ یہاں سامنے آ کر بات کی جائے تو انشاءاللہ جو ہے وہ ایسے مسکت جواب دیے جائیں گے کہ کبھی پھر جو ہے وہ سوچے گا نہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم سنیوں کو چھیڑوں نہیں اگر کوئی سنی کو چھیڑے تو پھر ہم اس سے کہتے ہیں کہ ہم اس کو پھر چھوڑیں گے نہیں تو الحمد للہ ہم جو ہے وہ حضرات صاحبۂ کرام کے اپنے ان محسنوں اور اپنے ان عظیم بزرگوں کے یوم مناتے ہوئے آئے ہیں اور یہی جو ہے وجہ ہے کہ الحمدللہ جو ہے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب سے میں یہاں پر خدمات انجام جو ہے وہ دینے لگا ہوں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ کوئی جو ہے وہ سال ایسا نہیں گیا کہ جس میں میں نے ان عظیم محسنوں کے بارے میں اپنے جو ہے وہ دوستوں بزرگوں کو اور اپنے نوجوانوں کو آگاہ نہیں کیا ہوگا سب جانتے ہیں تو بہرحال آج جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو امیر المنین ہیں خلیفہ بلا فصل ہیں پہلے خلیفہ ہیں اور یہی نہیں کہ پہلے خلیفہ بلکہ پہلے مسلمان ہیں پہلے اسلام لانے والے ہیں تو ان کے بارے میں جو ہے کچھ باتیں عرض کروں حضرت حدینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہوں کے لقب سے سب واقف ہیں اور ان کی کُنیت سے سب, سب واقف ہیں تو یہ جاننا چاہیے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے ان کی کُنیت کیا ہے ان کا لقب کیا ہے تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا گرامی جو ہے وہ ہے عبداللہ خوب اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہمارے پہلے خلیفہ کا جو نام ہے وہ ہے عبداللہ اور ہمارے پہلے خلیفہ کا جو لقب ہے وہ ہے صدیق اور عتیق اور کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہے اور آپ کے والد ماجد کا نام ہے حضرت عثمان اور حضرت عثمان جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ہیں ان کی کنیت ہے ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے جو ہے بیٹے بھی صحابی جن کی بیٹیاں بھی صحابی جن کے پوتے بھی صحابی جن کی اہلیہ بھی صحابی اور ایسے خوش نصیب صحابی ہیں اور فتح مکہ کے موقع پر جب اسلام لائے ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجر حضرت ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے بال اور داڑھی مبارک کے بال بالکل سفید تھے تو جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ ابو بکر تم ان کو میرے پاس لائے ہو ان کو تکلیف دی میں خود ان کے پاس حاضر ہو جاتا تو حضرت ابو بکر نے عرصی یا آر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود آپ کے پاس چل کر آئے یہ ان کے لیے بہتر ہے اور آپ ان کے پاس تشریف لے جاتے تو یہ ان کا آپ کے پاس چل کر آنا جو ہے سب سے بہتر ہے اس سے کہ آپ ان کے پاس تشریف لے جاتے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد گرامی کے سینے مبارک پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اسی وقت جو ہے مشربہ اسلام کیا تو حضرت ابو قحافہ عثمان حضرت ابو بکر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ کا نام ہے سلمہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت سلمہ کی کنیت ہے ام الخیر ایک شاخ ہے قبیلہ ہے عرب میں قبیلہ قبیلۂ اس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے اور عام الفیل سے یعنی واقع فیل سے کوئی ڈھائی برس بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عمر مبارک میں کم و بیش تین سال چھوٹے ہیں سن ہجری کے آغاز سے یعنی ساڑھے پچاس برس پہلے جو ہے پیدا ہوئے ہیں صدیق و عقیق حضرت عبداللہ یعنی حضرت ابو بکر کا یہ دونوں لقب اور ان لقبوں کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا آپ کو تو فرمایا کہ انتا عطیق اللہ من النار کہ تم اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد ہو تو اس روز سے آپ کا لقب عتیق ہوا اور صدیق کے لقب ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت سیدنا جبریل امین سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل اس واقعے کی میری امت میں کون تصدیق کرے گا تو حضرت سیدنا جبلی امین علیہ السلام نے عرض کی یا آر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے اس واقعے کی تصدیق آپ کی امت میں سب سے پہلے ابو بکر کریں گے وہ صدیق ہیں تو اس دن سے آپ کا یہ لقب مشہور ہو گیا صدیق اب آپ دیکھیں کہ اتنا مشہور ہے کہ اور کنیت اور یہ لقب اتنا جو ہے معروف ہے کہ اصل نام کو جو ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں تو اصل نام ہے عبداللہ ابو بکر کنیت اور عتیق اور صدیق خلیفہ اول کی کا یہ لقب ہے اور کنیت ابو بکر ہے خوب اچھی طرح سے یاد رکھیں یہ باتیں جو ہیں یاد رکھنے کی ہیں تو ارض یہ کر رہا تھا کہ حضرت صدیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ وہ خورش نصیب صاحبی ہیں کہ سب سے پہلے با اسلام ہوئے زمانے چاہلیت میں بھی جو ہے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بڑے جو ہے یعنی برائیوں سے بچتے رہے ہیں بڑے سلیم التباق تھے کبھی برائی کی طرف اور خاص طور پر جو ہے بت پرستی اور شراب نوشی جو کہ عام تھی اس کی طرف کبھی آپ جو متوجہ نہیں ہوئے حضرت علامہ جلال الدین سیدی رحمۃ اللہ تعالی علی نے اپنی کتاب تاریخ الخلافہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زمان میں بھی اپنے اوپر شراب حرام کر رکھی تھی ایسے سلیم التباء جو ہے وہ شخص تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جہاں تک دوستی کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت خلوت و جلوت میں سفر و حضر میں حضرت ابو بکر سے کسی کو حاصل نہیں رہی سب سے زیادہ رفاقت اگر کسی کو حضور سے رہی ہے تو وہ حضرت ابو بکر سے دیکھ رضی اللہ تعالیٰ رہی. تو اور پھر جب اسلام لے آئے اور اسلام لانے کا بھی ابھی عجیب و غریب واقعہ ہے زمان جاہلیت میں بھی جی تجارت کرتے تھے بڑا آپ کا جو قبیلہ ہے قدیش یہ بڑا جو ہے معذرت قبیلہ ہے اس وقت کوئی باقاعدہ حکمراں یا بادشاہ تو ہوتے نہیں تھے ہوتا یہ تھا کہ ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی قبیلہ ایسا تھا کہ جو جس کے انجام دینے کی اور جس کے فیصلے جو ہے وہ نمٹانے کی اس نے جو ہے اپنی ذمہ ذمہ لیے ہوئے تھے اور اس طرح سے وہ فیصلے کیا کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے جو فیصلہ ہوتا تھا وہ تھا دیت و قصاص کا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا فیصلہ کیا کرتے تھے تو بڑا جو ہے یعنی اعتبار تھا لوگوں کو جس کی ضمانت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے لیتے تھے پھر اس کے بارے میں کسی کو جو ہے وہ انکار نہیں ہوتا تھا سب مطمئن ہو جاتے تھے کہ اب کوئی فکر کی بات نہیں حضرت بب کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو بڑے کمالات کے حامل تھے فن تقریر و خطابت کے بڑے ماہر تھے اور شعر و ادب سے بھی تعلق تھا اور سب سے زیادہ جو مہارت آپ کو حاصل تھی وہ علم النصاب میں تھی نسب اور حسب کے بارے میں بڑا علم رکھتے تھے بڑا ترک رکھتے تھے اور جو پیشہ تھا آپ کا وہ تجارت تھا بہت بڑی تجارت کرتے تھے کپڑوں کی اور شام اور یمن تجارت کے قافلے جایا کرتے تھے سب سے پہلا سفر جو آپ نے کیا تھا اس وقت آپ کی عمر شریف جو تھی وہ اٹھارہ برس کی تھی ملک شام تجارت کے قافلے کے ساتھ تشریف لے گئے تھے وہاں آپ نے خواب دیکھا تھا اور خواب یہ تھا کہ جیسے کہ آسمان سے چاند اور سورج جو ہیں وہ اترائے ہیں اور وہ ان کی گود میں آ گئے اس کے بعد اس خواب کی جب تعبیر پوچھنے کے لیے آپ تشریف لے گئے تو ایک راہب سے ملاقات کی راہب سے اپنا خواب بیان کیا کہ اس طرح سے میں نے خواب دیکھا ہے راہب نے نام پوچھا پیشہ پوچھا کہ کیا پیشہ کرتے ہو کیا, کیا جو ہے وہ لین دین کرتے ہو تفصیل سے سب بتلایا تو اس راہب نے اس خواب کی تعبیر یہ بتلائی کہ قبیلہ بنی ہاشم میں نبی آخر الزمٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت کرنے والے ہیں اور اے ابو بکر تم ان کے پہلے جو ہے وہ خلیفہ اور پہلے جو ہے وزیر ہو گئے اور میں نے ان کا تذکرہ جو ہے تو و انجیل میں بھی پڑھا ہے میں ان پر ایمان لا چکا ہوں لیکن عیسائیوں کے خوف سے اپنے ایمان کو میں ظاہر نہیں کر رہا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے خواب کی یہ تعبیر سنی تو اسلام کا شوق اور جو ہے غالب ہو گیا اور یہیں سے جو ہے آپ واپس مکمرمہ تشریف لائے اور اپنے یہاں آ کر جو ہے وہ آپ نے لوگوں سے ملاقات کی اور پوچھا کہ کوئی اور کوئی نئی بات جو ہے وہ سننے میں آئی بتلایا گیا کہ اس طرح سے جو ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت جو ہے وہ کیا ہے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ مسکرائے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ابو بکر ربی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرائے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ اے ابو بکر اسلام لے آؤ میں اللہ کا نبی ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر عرضی کہ یار رس اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی معجزہ جو ہے ضرور دکھلاتے ہیں کوئی معجزہ حضور مسکرائے اور فرمایا کہ ملک شام میں جو تم خواب دیکھ کر آ رہے ہو اور راہب نے جو تعبیر بتلائی ہے وہ میرا ہی معجزہ ہے اندازہ کیجئے آپ کہ حضور مکت المکرمہ میں ہیں حضرت ابوبکر جو ہے ملک شام میں ہیں اور خواب وہاں دیکھا ہے راہب سے تعبیر پوچھی ہے اور کوئی جو ہے رابطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے ذرا غور فرمائیں اور کیسی لوگ کیسی عجیب بات کر دیتے ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں جو ہے کیسا جو ہے وہ جناب خیال رکھتے ہیں کیسی معلومات رکھتے ہیں اور کیسے بے خبر ہیں کیسے غافل ہیں مقام نبوت سے اور مقام مصطفیٰ سے کیسے جو ہے یعنی بے خبر ہیں کہ جناب کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے اور کل جو ہے قیامت ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا اس واقعے سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ اللہ کے نبی کی نظر جو ہے وہ کائنات پر ہوتی ہے اللہ کے نبی کی آنکھیں جو ہیں وہ سب کچھ مشاہدہ فرما رہی ہوتی ہیں تو کیسی بے خبری ہے کیسی جہالت ہے اور کیسی جو ہے یہ غفلت اللہ تعالیٰ معاف رکھے اور ہدایت عطا فرمائے تو اللہ کے نبی سے کوئی معاملہ پوشیدہ دھکا چھپا نہیں ہوتا ہے وہ سب جانتا ہوتا ہے اس کو سب خبر ہوتی ہے حضرت اب و بکردی اللہ تعالیٰ ہو اشد اللہ اشد الحمد البد رسول پڑھ کر مشرب با اسلام ہو گئے اور یہی نہیں بلکہ پھر جو ہے اس سلسلے کو آگے بڑھایا اپنے دوستوں سے اپنے عزیز و اقارب میں اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع فرما دیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت اور معیت اور بڑھ گئی کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا اور کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حضرت بب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو ساتھ نہ ہوتے ہوں جب اسلام لائے تھے تو چالیس ہزار درہم آپ کے پاس تھے اور جب مقد المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی ہے تو اس وقت صرف جو ہے پانچ ہزار جو ہے باقی رہ گئے تھے باقی سارا جو ہے اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا تھا یہی تو وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ان کے مال خرچ کرنے کی جو تعریف فرمایا کرتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی تعریف کسی کے بارے میں نہیں فرمائی فرمایا کرتے تھے ماں نفاانی کپ ماں نفانی بکر کہ مجھے کسی کے مال نے وہ فائدہ نہیں پہنچایا وہ نفع نہیں دیا کہ جو ابو بکر کے مال نے مجھے جو ہے نفع پہنچایا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات جلیلہ اس قدر ہیں کہ طاقت نہیں کہ ان کو بیان کیا جا سکے ہر معاملہ ایسا ہے کہ بالکل انوکھا کیسے جو ہیں حضور کے ساتھی ہیں کیسے صحابی ہیں قربان چاہیے آپ کی صحابیت پر کہ قرآن کریم آپ کی صحابیت پر ناطے تھے یہ جو میں نے عرض کیا کہ حضور سے رفاقت اور حضور سے نیت اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دوست تھی کیا کس انداز کی تھی آپ اس واقعے سے اندازہ کیجئے کہ مدینہ المنورہ بہت سے حضرات ہجرت کر گئے سب سے پہلی ہجرت ملک کے ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو ہجرت نہیں کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو مدینت المنورہ ہجرت کر گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو ہجرت نہیں کرتے اگرچہ حضور نے اجازت مرحمت فرما دی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر یہی عرض کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ ہجرت فرمائیں گے میں آپ کے ساتھ ہی ہجرت کروں گا آخر کار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی ہجرت کا حکم ہو گیا اور اس کا باعث یہ ہوا کہ کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معذ اللہ قتل کر دینے کے ارادے سے مکان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکان کا آپ کے حجرے مبارکہ کا محاصرہ کر لیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات جس رات کے کافر محاطرہ کیے ہوئے تھے سورہ یاسین کی آیت تلاوت فرماتے ہوئے اپنے حجر مبارکہ سے نکلے اور اس طرح سے نکلے کہ آپ سب کے سامنے سے تشریف لے جا رہے ہیں لیکن کوئی کافر آپ کو دیکھ نہیں پا رہا اس طرح سے آپ حضرت ابو بگت صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ کو بتلایا کہ اس طرح سے میں ہجرت کر رہا ہوں حضرت ابو بغیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو اسی انتظار میں تھا قرض یہ کہ اس طرح سے حضرت ابو بغیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوئے اور کس طرح کس طرح انداز سے ساتھ تھے کہ کبھی تو حضور کے پیچھے چلتے تھے کبھی حضور کے آگے چلتے تھے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح سے چلنے کی وجہ دریافت فرمائی تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس لیے کبھی آپ کے پیچھے چلتا ہوں اور اس لیے کبھی آپ کے آگے چلتا ہوں کہ اگر آپ کے پیچھے سے حملہ ہو تو پہلے مجھ پر حملہ ہو اور آگے سے حملہ ہو تو سب سے پہلے مجھ پر حملہ ہو اور آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے غار شور جب پہنچتے ہیں جو حضرات حرمین طیبین کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں اور غار شور تک ان کو جانا ہوا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ غار شور کتنا بلند پہاڑ ہے اور وہیں پر جو ہے یہ غار ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور حضور سے عشق اور حضور سے الفت کا اندازہ کیجیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غار کے اندر تشریف لے جانے کا جب ارادہ ظاہر کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلّم آپ پہلے نہیں تشریف لے جائیے پہلے میں جاتا ہوں اس لیے کہ غار بہت پرانا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی موزی جانور ہو اور آپ کو تکلیف پہنچائے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ہو غار میں تشریف لے گئے غار کی صفائی کی جتنے سوراخ تھے سب بند کر دیے آخر کار جو ہے ایک سوراخ رہ جاتا ہے جب اس سے فارغ ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار میں تشریف لے جانے سے پہلے قریب ایک درخت اس کو آپ نے حکم دیا اور حکم یہ دیا کہ اشارہ کیا کہ وہ درخت غار کے منہ کے آ قریب آ کر کھڑا ہو جائے اشارہ پا کر وہ درخت وہاں سے اکھڑتا ہے اور غار کے منہ کے قریب آ کر اسی طرح سے کھڑا ہو جاتا جاتا کہ یہیں پر یہ اگا ہوا ہے اللہ تبارک و بطالی کے حکم سے اس درخت میں مکڑی جو ہے وہ جالا بن دیتی ہے اور اس حضور غار کے اندر تشریف لے جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ سر مبارک رکھ کر آرام فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں جو سوراخ تھا جو رہ گیا تھا کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے اس سوراخ پر اپنی ایڑی مبارک رکھ دیتے ہیں حضور آرام فرماتے ہیں وہ جو سوراخ تھا اس میں بہت بڑا سانپ تھا وہ جب سوراخ کے قریب آیا تو رکاوٹ پائی حضرت ابو بکر کی ایڑی رکھی ہوئی تھی طاہر ہے کہ موزی تھا دس لیا اور اس طرح سے حضرت ابو بگت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک میں زہر نے اثر کیا ایک حد تک برداشت کیا جب ناقابل برداشت ہوا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آنسو جو تھے سرکار کے جسم مبارک پر گرے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر دیکھا وہ آنسو جاری تھے فرمایا کیا ہوا عرض کی کیا رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ کہاں نے مجھے کاٹ لیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کی ایڑی مبارک پر لگایا جو تھا زہر جو تھا وہ کاپ ہو گیا کافر تابو میں نکلے ہوئے تھے خوجی جو ہے وہ غار کے قریب پہنچ چکے تھے کھوج لگانے والا کہہ رہا ہے کہ یہاں تک تو ابو بکر اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کا پتہ چلتا ہے اس سے آگے نہیں پتہ چلتا کہ دائیں گئے کہ بائیں گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار سے کچھ نظر آ رہا تھا اب جب یہ دیکھتے ہیں کہ کفار غار کے قریب پہنچ چکے ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فکر دامنگیر ہوتی ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بے دین نقصان پہنچائیں گے اسی فکر میں ہوتے ہیں اور حضور سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اب یہ کافر پہنچ چکے ہیں اور اس طرح سے آپ کو نقصان پہنچائیں گے تو آپ نے اس وقت کیا اشاد فرمایا قرآن کریم نے ان الفاظ کو اپنے اندر سمو لیا بیان فرمایا استپول مانا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم اپنے صحابی سے یہ فرما رہے تھے کہ اے ابو بکر تم گھبراؤ نہیں غم نہ کرو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے جب یہ معاملہ ہو رہا تھا اور کافی یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں تک جب پہنچے ہیں تو چلو اندر غار نظر آتا ہے اسی کے اندر گئے ہوں گے تو بعض نے کہا کہ بے وقوف ہو اگر غار کے اندر گئے ہوتے تو اس درخت کی ٹہنیاں شاخیں ٹوٹی ہوتی اور یہ مکری نے جو جال بنا ہوا ہے یہ جلا ٹوٹا پھوٹا ہوتا تو غار کے اندر جانے کی تو یہی پہچان ہوتی نہ نہ ٹوٹا ہوا ہے نہ شاپ ٹوٹی ہوئی ہے تو گار میں جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہیں سے یہ کافر جو تھے واپس چلے گئے اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کی حفاظت فرمائی اس واقعے سے بہت سی باتیں معلوم ہوئی اور بہت سے مسائل جو تھے وہ ثابت ہوتے ہیں کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ مانا تم گھبراؤ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اس سے پتا چلا کہ حضرت سیدنا ابو بکر سے دیگر اللہ تعالیٰ ہو خلیف حق ہیں اس لیے کہ اللہ اگر خلیفہ حق نہ ہوتے ماض اللہ جو حضرت ابو بکر کو غاصب کہتے ہیں اور ظالم کہتے ہیں تو وہ اس آیت قرآن کا انکار کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظالم اور غاصبوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے اللہ تبارک بتالا پہلے حق کے ہی ساتھ ہوتا ہے جس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو خلیف حق ہیں اس میں کوئی شک و شدے کی گنجائش نہیں اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت حضرت ابوبکر کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے اس لیے اگر کوئی حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے وہ دار اسلام سے خارج ہے اس لیے کہ وہ قرآن کریم کی آیت کا انکار کر رہا ہے جس میں فرمایا کہ سکول اللہ صاحب ہی آپ اپنے صحابی سے یہ فرما رہے تھے تو حضرت ابو بکر کی صحابیت کی شہادت قرآن کریم جو ہے وہ دے رہا ہے تو ایسے صحابی ہیں اور ایسے خلیفہ ہیں اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب تہن بھی داخل البلا ہے تو جس کا لحاب دہن دافع البلا ہو تو وہ ذات اور وہ شخصیت دافع البلا کیوں نہیں ہوگی اسی لیے ہم کہتے ہیں دافع البلا اول ببا اول قاحط اول مرد ابل ای اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داف ال ہیں اور دافع ال ہیں تکلیفوں اور مصیبتوں کو دفع کرنے والے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو بھارتور میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ خطرے کی رات اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر اپنے مال و منال کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہو رہے ہیں یہ حضرت ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وابستگی ہے اور یہ کیسا عمل ہے حضرت ابوبکر کا یہ بھی اندازہ کیجیے یہ کوئی معمولی نیکی نہیں, نہیں ہے یہ کوئی معمولی ساتھ نہیں تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما ہے رات کا وقت ہے چودہ کا چاند نکلا ہوا ہے آسمان پر تارے جو ہے وہ چمک رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آتا ہے آسمان کی طرف دیکھتی ہیں اور ایسی عرض کرتی ہے یار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی شخص ہوگا کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا یہ سوال سن کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں دنیا میں ایسا شخص ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں کی عرت وہ کون ہے فرمایا کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا اصل میں بات یہ تھی کہ حضرت عائشہ یہ سمجھ رہی تھی کہ حضور میرے والد ماجد کا نام لیں گے حضرت عمر کا جب نام سنا تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی میرے والد ماجد کی نیکیاں کیا ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ تمہارے والد کی تو ایک ہی نیکی اتنی عظیم ہے کہ حضرت عمر کی نیکیوں سے آسمان کے ستاروں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے اور وہ نیکی یہی نیکی ہے کہ جو ہجرت کی رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالی کے ساتھ تھے تو اتنی عظیم نیکی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے چاند پر جو ہے جناب قدم انسان کے پہنچ چکے ہیں اور اس سے بھی زیادہ ترقیاں ممکن ہیں ممکنات میں سے ہیں لیکن کیا آج کوئی یہ بتلا سکتا ہے ایسا کوئی سائنسداں گزرا ہے کہ جس نے آسمان کے ستارے گن کر بتلائے ہوں کہ آسمان کے اتنے ستارے یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم کہ کائنات آپ کے سامنے کائنات کی کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ آسمان میں کس قدر ستارے ہیں اور پھر آپ ذرا غور فرمائیں ذرا نیکیوں کے حوالے سے دیکھیں آپ کہ نیکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو علل اعلان ہوتی ہیں اور نیک کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سوائے نیک کام کرنے والے کے نیکی کرنے والے کے دوسرا کوئی نہیں جانتا ہے قرمان چاہیے چشمہ نے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ جناب اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اپنے امتیوں کے ایک ایک عمل کی خبر ہے وہ عمل خواہ کودہ طور پر ہو یا جو ہے وہ اعلانیہ طور پر ہو امت کا کوئی عمل اس کے نبی سے مخفی اور ڈھکا چھپا نہیں ہے اسی لیے تو فرما رہے ہیں حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ظاہر ہیں کہ اعلانیہ طور پر بھی نیکیاں ہوئی تھیں اور پوشیدہ طور پر بھی نیکیاں تھیں اللہ کے نبی سے وہ پوشیدہ نہیں تھی اسی لیے آپ نے فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ہیں اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کس کی نیکی جو ہے وہ کس درجے کی ہے کس کی نیکی کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے اس کی بھی آپ کو خبر ہے اسی لیے تو فرمایا کہ ابو بکر کی ایک ہی نیکی جو ہے وہ حضرت عمر کے نیکیوں سے کہیں زیادہ ہے اور کہیں بڑی ہوئی ہے ایسے جلیل القدر صحابی اور ایسے جلیل القدر خلیفہ لیکن مسند خلافت پر جب متمکن ہوئے ہیں سادگی اور قناعت اور زہد و فقر و درویشی اللہ اکبر قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقر پر کہ جب خلافت پر متمکن ہوئے ہیں اور مسند خلافت سمالی ہے اس وقت بھی اپنے کاندھوں پر کپڑے کی گٹریاں رکھ کر جو ہے کیا کرتے تھے حضرات صحابہ کے عرض کرنے پر کہ اب تو آپ خلیفۃ المسلمین ہو گئے ہیں کس طرح سے خلافت کے امور انجام دیں گے یہ کاروبار خلافت کے امور میں خلل انداز ہوگا آپ کا جو ہے وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے وظیفہ جس قدر یعنی ضرورت تھی سوچ وچار کے بعد اس قدر وظیفہ مقرر کر دیا گیا اہلیہ محترمہ جو ہے وہ ایگروس فرمائش کرتی ہیں فرمائش کا خواہش ظاہر کرتی ہیں کہ کیا ہی اچھا ہو کسی روز ہم جو ہے کوئی میٹھی چیز پکا لیں فرمایا کہ جتنا بیت المال سے مل رہا ہے جتنی ضروریات کے مطابق خرچ جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہے اگر اسی سے جو ہے تم پکا سکتی ہو تو پکا لو ورنہ اس کے علاوہ بیت المال سے اور کچھ جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا ہے خیر بیت المال سے جو کچھ لیا جا رہا تھا اسی سے کچھ اہلیہ محترمہ نے پس انداز کر کر کچھ بچا کر میٹھی چیز تیار کی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا دیکھیے کیا کیا فرمایا کہ اچھا یعنی جتنا پس انداز کیا ہے جتنے پیسے بچائے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلیفہ کے گھر کا خرچ اتنے کم میں بھی ہو سکتا ہے اسی روز سے بیت المال سے اتنا اتنا پیسہ کم کر دیا اتنا وظیفہ کم کر دیا اور جتنے پیسے کی جتنی رقم کی وہ میٹھی چیز پکائی تھی اتنی رقم جو ہے ویت المال میں جمع کرا دی یہیں سے آپ سمجھ لیں کہ خلیفہ حق خلیفہ اول بلافس حضرت سید ابوبکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور ان کی سادگی اور ان کی قنات اور امور خلافت جو ہے کس امانت داری کے ساتھ اور کس دیانت داری کے ساتھ جو ہے انجام دیے تھے وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کی خلافت کہ واقعات میں سے کسی طرح کے واقعات چند اور عرض کروں اور مسلمان جانیں اور سمجھے کہ مسلمانوں کا امیر مسلمانوں کا حاکم کیسا ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اور خاص طور پر ہمارے حکمرانوں کو ہمارے ان خلفائے راشدین مہدیین کی سیرت اپنانے اور ان کی زندگیوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے واقع دعوانا علی وحمد رب العلم